ہجامہ اور عرب ہجامہ کی عظیم و شان سنت آہستہ آہستہ امت میں مٹتی چلی گئی مسلمان غیروں کے غلام بنے تو ان سے بہت سی نعمتیں چھن گئیں ان نعمتوں میں سے ایک الحجامہ بھی تھی اب الحمدللہ پھر امت مسلمہ جاگ رہی ہے ہر طرف مجاہدین اسلام کا مبارک خون چمک رہا ہے مہک رہا ہے تو الحمدللہ بہت سی نعمتیں واپس ملنا شروع ہو گئی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک الحجامہ بھی ہے جو ماشاء اللہ اب بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے ہمارے ہاں یہ علاج ابھی تک اجنبی ہے اور اس کے احیا کی محنت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے لیکن عرب ممالک میں یہ محنت اب ایک منظم تحریک کی صورت اختیار کر چکی ہے چند دن پہلے میں نے ایک عرب خطیب صاحب کا خطبہ جمعہ پڑھا جو پورا الحجامہ کے موضوع پر تھا ہمارے لوگوں نے ہر کسی کے لیے ایک الگ شان کا پنجرہ بنا رکھا ہے کسی عالم کو بازار میں خریداری کرتا دیکھیں تو کہتے ہیں یہ علماء کی شان نہیں کسی مجاہد کو دین کا کوئی اور کام کرتا دیکھ لیں تو کئی دوسرے مجاہدین پکار اٹھتے ہیں کہ یہ کام مجاہدین کو نہیں جچتا حالانکہ ہم سب مسلمانوں کی بس ایک ہی شان ہے اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جس کو یہ شان نصیب ہے وہ شان والا ہے اور جن کو یہ نصیب نہیں وہ حقیقی عزت سے محروم ہے ہمارے ہاں کوئی عالم دین اگر جمعہ کا خطبہ الحجامہ کے بارے میں دے دے تو لوگ کیا کہیں گے یقیناً طرح طرح کی باتیں کوئی کہے گا مسجد اور ممبر دین کی باتوں کے لیے ہوتے ہیں ان باتوں کے لیے نہیں کوئی مغرب زدہ جرسومہ کہے گا مولویوں کو ڈاکٹری کے معاملات میں منہ نہیں مارنا چاہیے اور کوئی کہے گا باتیں گرچہ ٹھیک ہیں مگر علماء کی شان کے مطابق نہیں آپ خود سوچیں کہ کس قدر جہالت ہے جو باتیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائیں ان باتوں کو نقل کرنا کسی عالم یا مجاہد کی شان کے خلاف کس طرح ہوگا حجامہ کے بارے میں روایات بخاری میں موجود ہیں مسلم میں موجود ہیں حدیث شریف کی ہر کتاب میں موجود ہیں عربوں میں چونکہ حجامہ کا احیا اب تیزی سے ہو رہا ہے تو وہاں اس موضوع پر کتابیں اور رسائل بھی کثرت سے آنا شروع ہو گئے ہیں وہاں بھی ابتدا میں کئی علماء اس بارے میں ہچکچا رہے تھے اور کئی تو مخالف بھی تھے مگر جب انہوں نے احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ میں غور کیا تو ان کا سینہ کھلتا چلا گیا اور اب الحجامہ کے موضوع پر کئی عمدہ علمی اور تحقیقی کتابیں سامنے آ چکی ہیں ایک عالم دین نے حجامہ پر ستر سے زائد احادیث کی تخریج کی ہے اور تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ ان میں سے چالیس سے کچھ زائد احادیث صنعت کے اعتبار سے صحیح اور باقی تیس کے لگ بھگ ضعیف ہیں ہم مسلمانوں کے لیے ایک حدیث صحیح بھی کافی ہوتی ہے جبکہ حجامہ پر چالیس سے زائد احادیث سیاح کا ذخیرہ موجود ہے دوسرے کچھ عرب علماء نے الحجامہ کو جدید سائنس کے اصولوں پر پرکھا ہے اور اس بارے کئی اہم کتابیں اور رسائل لکھے ہیں ظاہر بات ہے کہ آج کل مسلمان ان باتوں کی طرف جلدی متوجہ ہوتے ہیں جن میں سائنس کا حوالہ دیا گیا ہو ذہنی اور فکری غلامی اور مرعوبیت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ناوز بلّہ ناؤز بلّہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا ایک سائنسدان کی بات پر رکھتے ہیں عرب ممالک میں الحجامہ کے بارے میں بیداری اب اس حد تک بڑھ رہی ہے کہ ایک اماراتی نوجوان نے موبائل حجامہ ہسپتال شروع کیا ہے یہ ایک بڑا ٹرالر ہے جسے اندر سے دو تین کمروں میں تقسیم کر کے ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے یہ گاڑی مختلف شہروں اور ریاستوں میں گھومتی رہتی ہے اور اس میں تلاوت کی آواز کے دوران الحجامہ کیا جاتا ہے